عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وقال حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هدي هديونا مخالف للهدى اهل الاوثان والشرك صد اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم درو شریف پڑھی اللہ میرے محترم بھائی اور دوستو کچھ سوالات ہیں جو ہم سے بہت كسرت کے ساتھ کیے جاتے ہیں تو جمعہ کا یہ موقع ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ اس پر ان باتوں کو ایڈریس کرنے كی کوشش کی جاتی ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ پیش آتے ہیں ان سوالات میں سے ایک سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں کی کن تقاریب میں شرکت کرنے کی اجازت ہے کچھ دنوں کے بعد کرسمس آ رہا اور ہولی اور دیوالی کے کی کے تہوار بھی آتے نوروز کا ایک تہوار ہے وہ بھی آتا ہے اور ایسٹر بھی آتا ہے پھر آگے جا کر تو ایک مسلمان کے لیے کسی غیر مسلم کی کے تہوار میں چاہے وہ عید کے نام سے ہو یا کسی اور نام سے ہو کیا حدود ہیں اس میں شرکت کرنے کی مبارکباد دینے کی تحائف کا تبادلہ کرنے کی یا کچھ ایسے الفاظ ادا کرنے کی جو اس موقع پر اس کا رواج ہے لوگوں میں عام طور پر اس موضوع پر آج خیال تھا کہ بات کی جائے کیونکہ ہمارے ساتھ ایک تو آپ کے ساتھ ہفتے میں ایک نشست ہوتی ہے آپ میں سے جو لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں صرف باقی چونکہ سوشل میڈیا پر ہمارا ایک کافی کام ہے اور بہت زیادہ لوگ ہم سے منسلک ہیں اور بہت کثرت کے ساتھ ہم سے وہاں پر بھی سوالات ہوتے ہیں فیس بک پہ جو میرا آفیشیل پیج ہے اس پہ میرے خیال ہے کہ سات لاکھ سے زائد لوگ ہیں اور وہاں ہر روز ہمیں کوئی سینکڑوں کی تعداد میں سوالات پوری دنیا سے مسلمان کرتے ہیں مختلف چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ لوگوں کی کنفیوژنس کیا ہیں لوگ کس چیز کے بارے میں وضاحت چاہ رہے ہیں کس چیز کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو رہنمائی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس باب میں غیر مسلموں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات کی نوعیت ہے یا ان کے ساتھ ہمیں ان کے طور طریقوں یا ان کے لباس یا ان کی پوشاک یا ان کے تہوار ان کے طرز بد و باش ان کا تمدن ان کی تہذیب ان کا کلچر ان کی سولیزیشن اس سب کے بارے میں احادیث کی کتابوں میں بڑی سرحد کے ساتھ بڑی وضاحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال موجود ہیں میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی اور ایک اور حدیث شاید آپ نے سنی ہو جو ہمارے ہاں جمعے کے خطبوں میں بھی بہت جگہ پڑھی جاتی ہے کہ خطبہ ایک حدیث پڑھتے ہیں کہ خیر الحدی حدی محمد ان صلی اللہ علیہ وسلم حدی طریقے کو کہتے ہیں اور کسی چلن یا رواج کو کہتے ہمارے ایک دوست اس کا ایک بڑا بلیغ اردو ترجمہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حدی تہذیبی رویے کو کہتے ہیں تو خیر الحدی کہ جتنے بھی دنیا میں تہذیبی رویے پائے جاتے ہیں دنیا میں جتنے جتنی بھی عادات پائی جاتی ہیں جتنے بھی اتوار پائے جاتے ہیں جتنے بھی چلن پائے جاتے ہیں یا آپ یوں کہہ لیں کہ جتنی نامس اور جتنی ویلیوز پائی جاتی ہیں تو اس میں سے حد محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کے رویے اور آپ کے آپ کی عادات میں سب سے زیادہ بھلائی ہے یہ شریف میں آتا ہے اور جمعے کے خطبوں میں اس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف جائیں دوسرا آپ نے ایک ارشاد فرمایا کہ ہد یو وہی لفظ ہے پھر سے مخالف شرک آپ نے فرمایا کہ ہمارا طریقہ ہمارا طرز بود و باش ہمارا رہن سہن کا طریقہ وہ اہل شرک اور بت پرستوں کے طریقے کے مخالف ہیں یہ مخالف کا لفظ تو اردو اور عربی دونوں دونوں میں استعمال ہوتا ہے تو حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ حد مخالف الحد اور ایک اور روایت میں آتا ہے حد مخالف الحد اہل اوثال و شرک احادیث میں کثرت کے ساتھ کچھ الفاظ آتے ہیں مثلا خالف الیہود و نثار مخالفت کرو اپنا طریقہ جدا کر لو اپنا طرز جدا کر لو یہود سے اور نصار سے یا آپ نے فرمایا دو تین الفاظ بہت کثرت کے ساتھ آتے ہیں ایک یہ فرمایا کہ خالف یہ کوئی میں آج سفر میں تھا آج صبح ہی کراچی سے میں پہنچا ہوں اور اسی خیال سے آتا ہوں میں اپنا سفر کم از کم پاکستان میں جہاں بھی ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ جمعے کے دن لازمند پہنچوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ دور دور سے آتے ہیں تو میں آج صبح کراچی میں تھا واپس آ کر میں نے اس باپ سے متعلق چند احادیث جمع کرنی چاہی تاکہ الفاظ کے ساتھ آپ کے سامنے مفہوم تو ذہن میں ہوتا ہے لیکن وہ جو عین حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس میں آپ کے سامنے بات رکھی جائے تو سرسری سے مطالعے میں جو احادیث بالکل تھوڑے سے وقت میں دیکھنے سے سامنے آئیں وہ اتنی زیادہ تھی اور اس میں دو الفاظ بہت کثرت کے ساتھ آتے ہیں ایک جس نے میں لفظ کہا کہ خالف کا مخالفت کروں الگ ہو جاؤ مخالفت کا مطلب ہمارے ہاں اردو میں شاید یہ زبانی مخالفت کو کہتے ہیں کسی کے ساتھ اختلاف عربی میں جو مخالفت مخالفہ کا جو, م... جو وسیع مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے طرز اور طریقے سے اپنے طرز اور طریقے کو جدا کر دینا یعنی ایک واضح لائن آف ڈسٹنکشن ڈرا کر دینا درمیان میں ایک خط قائم کر دینا کہ یہ ان کا طریقہ ہے یہ ہمارا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ الفاظ بہت ارشاد فرمائے اور دوسرے جو آپ الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے وہ تشبہ سے منع فرمایا تشبہ تشبہ کہتے ہیں کسی کی مشابہت اختیار کرنے کو کسی جیسا بننے کو اور مشابہت میں آپ کے جو الفاظ ہیں وہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ٹخنوں تک اس کے بارے میں احادیث موجود ہیں سر کے بالوں میں آگے نہن نبی و صلی اللہ علیہ وسلم علقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کزا سے منع فرمایا قزا کیا ہے کہیں سے بال تھوڑے کاٹنا اور کہیں سے بال زیادہ کاٹنا کہیں سے چھوڑ دینا اور کہیں سے کاٹ دینا اس کو قزا کہتے ہیں تو اس لیے کہا گیا کہ سارے سر کے بال ایک طرح سے کاٹے جائیں گے اور اگر زلفیں چھوڑی جائیں گی تو ایک ہی طرح سے چھوڑے جائیں گے آپ نے دیکھا ہوگا زلفے یا پٹے جس کو ہم کہتے ہیں تو اس میں ایک ہی طرح سے بالوں کو چھوڑ کر کان کی لو تک یا کان سے نیچے تک بھی رکھے جا سکتے ہیں یا وہ پھر ایک ہی طرح کے ساتھ چھوٹے کرائے جائیں گے یا ایک ہی طرح سے پورے سر کو منڈوایا جائے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ کہیں سے سر منڈوائیں اور کہیں سے چھوڑ دے یا کوئی ایک چھوٹی سی چوٹی درمیان میں چھوڑ دے جیسا کہ ہندوؤں کا رواج ہے چوٹی چھوڑنے کا تو یہ سر کے بالوں کے بارے میں آپ, آپ آپ کے حدیث موجود ہے اس کے بعد آپ سر سے نیچے اتریں تو مونچھوں کے بارے میں احادیث موجود ہے داڑھی کے بارے میں احادیث موجود ہے اس سے نیچے آئیں تو آپ کو لباس کے بارے میں احادیث موجود ہے ہوتے ہوتے آپ کو حادیث جس میں یہود و نصارہ کی مخالفت کا ذکر ہے اور مشرقین کی مخالفت کا ذکر ہے اس میں پائنچوں اور حتیٰ کہ جوت و نیال اور موزوں کا ذکر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی یہ روح تھی اور یہ اسلام کی ابدیت اور آفاقیت کا تقاضا تھا کہ کسی بھی اعتبار سے اس میں پچھلی تہذیبوں کی اور اور بگڑے ہوئے ادیان کی اور تحریف شدہ مذاہب کی اور اہل شرک کی اہل باطل کی مشرقین کی اور یہود و نصارہ کی کوئی خوب اس کے اندر آنے نہ پائے چیزیں باہم خلط ملت نہ مکس نہ ہوں آپس صحابہ کے سوالات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے صحابہ, صحابہ نے پوچھا کیا رسول اللہ یہود موضوع میں تو نمازیں پڑھتے ہیں پڑھ لیکن جوتوں میں نماز نہیں کو پڑھنا پڑھنے کو بڑا معیوب سمجھتے ہیں آپ نے فرمایا تم لوگ موزوں میں بھی پڑھو اور جوتوں میں بھی پڑھو کہ ان کی طرح نہ ہو کہا گیا رسول اللہ یہود تہمند دھوتی جس کو کہتے ہیں اس کے باندھنے کو تو ٹھیک سمجھتے ہیں اور شلوار باندھنے کو صحیح نہیں سمجھتے آپ نے فرمایا تم لوگ شلواریں بھی پہنو اور دھوتیاں بھی پہنو اسی طرح مختلف موقعوں پر داڑھی کے رنگنے کے بارے میں صحابہ آپ نے آپ نے فرمایا یہود کے ہاں داڑھی کو رنگ لگانا بالکل ناجائز اور حرام تھا تو آپ نے باقاعدہ ترغیب دی ہے صحابہ کو آپ نے کہا کہ اپنی داڑھیوں کو رنگ کیا کرو تاکہ یہود و نصارہ سے تمہاری مشابہت نہ ہو رنگ لگایا کرو اس کو تو مکمل طور پر اس پہ ایک آپ کا وہ تھا کہ ان سے ہٹ کر ہماری تہذیب دیکھیں مسلمانوں کے جو ابواب شروع ہوتے تو کسی بھی مسلمان کی طرف جو احکام اگر آپ متوجہ کریں میں نے یہ بات آپ کو بہت دفعہ یہاں بتائی ہے کہ احکامات شرعیہ کی جو کتابیں ہیں قرآن و سنت سے زندگی گزارنے کے کا جو فہم لیا جاتا ہے جس کو علم الفق کہا جاتا ہے تو علم الفق کی جو کتابیں ہیں وہ کتاب و سے شروع ہوتی ہیں تہارت کا مطلب پاکی ہے اور تہارت سے اس لیے شروع ہوتی ہیں کہ اگر کوئی بندہ مسلمان ہو جائے غیر مسلم یا کوئی بچہ بالغ ہو جائے تو دونوں کو جو پہلی ضرورت پیش آتی ہے وہ طہارت کی پیش آتی اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ بچے کا حساب کتاب چاہے وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو یا غیر مسلموں کے گھر میں پیدا ہو اس کی طرف جو شریعت کے احکامات متوجہ ہوتے ہیں اور اس کے نامۂ اعمال میں جو لکھت پڑھت شروع ہوتی ہے وہ بالغ ہونے کے ساتھ ہی ہوتی ہے بالغ ہونے سے پہلے نہیں ہوتی بالغ ہونے سے پہلے نہ کسی کسی بھی بچے کا کوئی کھاتا نہیں ہے اس سے پہلے کا تو جب وہ بالغ ہو جائے گا تو اس کو جو پہلا احکامات شریعہ پر عمل کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑے گی وہ تہارت کی ہوگی کیونکہ اس کو یا نماز پڑھنی ہوگی یا اس کو اگر جنابت ہے تو اس کو پاک ہونا ہوگا یا فوراً ہی بندے کو اگر کوئی بندہ کسی وقت میں مسلمان ہو جائے تو ایک آدھ گھنٹے میں چند گھنٹوں میں اس کی طرف نماز کا حکم آ رہا ہوتا ہے جس کے لیے جس کے لیے تہارت شرط ہے. اسی طرح غیر مسلم کا بھی یہی مسئلہ ہے کوئی بھی آپ کے پاس آئے اور وہ کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو آپ سب سے پہلے اس کو غسل کروائیں گے پھر کلمہ پڑھوائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کے ابواب میں بھی یہود و نصارہ سے اپنے طریقے کو الگ رکھا تھا اس زمانے کے یہود الصارہ کے ہاں یہ رواج تھا کہ عورتیں بیٹھ کر پیشاب کرتی تھی اور مردوں کے ہاں جو عام عادت تھی وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کے لیے بیٹھ کر استنجا اور رفع حاجت کا طریقہ فرمایا تو ان لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہا کہ یہ تو اس طرح رفع حاجت کرتے ہیں اور اپنے لوگوں سے کہتے ہیں جیسے عورتیں کرتی اس بات کی آپ نے پرواہ نہیں فرمائی اور مسلمانوں کو وہی طریقہ سکھایا جو ان کا طریقہ تھا نماز میں اگر آپ طہارت کے بعد اہم ترین احکامات نماز ہیں آپ نے ایک صحابی کو ٹیک لگا کر نماز پڑھتے ہوئے تھک گئے ہوں گے یا کوئی عذر ہوگا ٹیک لگا کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو منع فرمایا آپ نے کہا اس طرح نماز مت پڑھو یہ یہود کا نماز پڑھنے کا طریقہ ہے یہودیوں کے طرز کے اوپر نماز مت پڑھو روزہ نماز کے بعد آپ روزے پر اگر آج ایک ایک حکم پر اگر آپ جائیں گے آپ کو احادیث ملیں گی اس کے لیے روزے کا جب مسئلہ ہے آپ کو پتا کہ قرآن میں موجود ہے کہ تم سے پچھلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا یادین کتبہ علیہ کوم السیام کما کتبہ علین امقبل کو کہ تمہارے اوپر روزے کو اس طرح فرض کیا گیا جس طرح تم سے پچھلے لوگوں پر روزے کو فرض کیا گیا تو آپ تو روزہ اس کا مطلب یہود کا بھی ہے تھا اور نصارہ کا بھی تھا مسلمانوں کا بھی تھا آپ کے الفاظ ہیں فسلم بین سیامین و سیامی اہل الکتاب اقلت کہا کہ ہمارے روزے میں اور اہل کتاب کے روزے میں ایک فرق ہے اور تم لوگ اس فرق کا اہتمام کرو اور وہ فرق یہ ہے کہ ان کا روزہ شہری کے بغیر ہے اور ہمارے روزے میں سہری ہے ہم شہری کہا کے روزہ رکھتے ہیں اگرچہ بغیر سہری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے حکم کی بات نہیں ہو رہی تھی لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ فصل فصل کہتے ہیں فرق کو عربی کے اندر جدائی کو کہتے ہیں فصل و سیا میل کتاب ہمارے روزوں کے درمیان ایک جدائی ہے ایک دوسرے سے ایک علیحدگی ہے اور اس کے بعد حج کے احکامات میں آپ جائیں گے تو آپ, تو آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آنے سے پہلے بھی حج ہوا کرتا تھا مشرقین کے ہاں بھی حج تھا اور یہود و نصارہ بھی اس چیز کو تسلیم کرتے تھے کیونکہ پشتی کتابوں میں ابراہیم علیہ السلام کو تو اشارے مانتے تھے حج کے احکامات میں آپ نے یہود و نصارہ کی بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کر کے مسلمانوں کو اس سے منع فرمایا اس کے بعد اگر آپ اس سے آگے آ جائیں تو اگر کوئی بچہ پیدا ہو اس, کے بعد, اس کا نام رکھنے کے بعد جو کام کیا جاتا ہے وہ عقیقہ ہے یہ عقیقہ یہود کے ہاں بھی ہوتا تو یہود کے ہاں عقیقہ کے موقع پر ایک رسم تھی کہ جس جانور کو بچے کے عقیقے پر وہ زبا کیا کرتے تھے اسی جانور کے خون میں روئی کا ایک ٹکڑا رکھ کر اور اس کو بچے کے سر پر رکھا کرتے تھے کہ یہ خون بہایا گیا اس بچے کی, کے لیے عقیقہ ایک بچے کے لیے ہوتا ہے ظاہر بات ہے کہ اس کی آفیت کے لیے یا اس کی سلامتی کے لیے یا اس کی زندگی میں برکت کے لیے تو پھر وہ خون میں روئی ڈبو کر اس کے سر کے اوپر رکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ایج آلو الخلوق کا مکان دم کہ تم خون کی بجائے اپنے اگر تم کوئی بچے کے ساتھ کے لیے کوئی تبرک کا معاملہ کرنا چاہو تو تم خوشبو اس کے سر پہ لگا دیا کرو خون مت لگا اس کے پہ اس کے سر پہ. یہاں پر بھی کہا کہ تاکہ یہود و نصارہ کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو مماثلت نہ ہو کوئی ایسی ہمارے درمیان ایسی سملیرٹیز نہ ہو ریزمبلنس نہ ہو ایک دوسرے سے ملتی جلتی بھی چیزیں ہمارے درمیان ایسی نہ قائم ہوگی جس سے لوگوں کو اسلام میں اور یہودیت اور نصرانیت کے درمیان فرق نہ پتہ چلے وہ سمجھے شاید سارے ساری کی ساری چیزیں ایک ہیں اسی طرح آپ نے سلام کے بارے میں صحابہ کو سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ اللہ تسلیم تسلیمت الہودی یہود و نصارہ والے سلام مت کرو ایک دوسرے کو اور ایک اور موقع کے آپ نے فرمایا لا تک یقوم سے مت کھڑے ہوا کرو جس طرح یہ اجمی غیر مسلم کھڑے ہوتے ہیں ہو اس زمانے میں فارس کے لوگ غیر مسلم تھے سارے کے سارے جو اجمی تھے کا ان اجمیوں کی طرح سلام کے لیے کھڑے مت ہوا کرو مطلب یہ تھا کہ جو مسلمانوں کا سلام ہے ایک دوسرے کو کرنا جس کو جو اب بدقسمتی سے ہمارے ہاں بھی اس کا ایک عجیب سی ایک رواج آیا ہے کہ السلام علیکم کے اچھے الفاظ چھوڑ کر ہم نے ایک دوسرے کو ہیلو ہائی شروع کر دیا ہے تو وضاحت سے آپ علیہ وسلم نے منع فرمایا یہ حود و نصارہ کی کے سلام سے ان ساری چیزوں اور کچھ چیزیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں یا دو تین چیزیں اور بھی سن لیں جیسا کہ اوقات نماز میں ہمیں سورج کے طلوع ہوتے ہوئے اور سورج کے غروب ہوتے ہوئے سجدہ کرنے سے عبادت کرنے سے نماز پڑھنے سے کیوں روک دیا گیا کہ جب سورج نکل رہا ہو یا جب سورج غروب ہو رہا تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ مکرو اوقات ہے اس میں سجدہ نہیں کرنا اس میں نفل نہیں پڑھنی اس میں نماز نہیں پڑھنی کیونکہ جو مجوس تھے جو سورج کی عبادت کرنے والے تھے یہ ان کی عبادت کے اوقات تھے تو کہا گیا کہ ان کی اس وقت میں وہ بھی سجدہ ریز ہوتے ہیں اور سورج کو سجدہ ریز ہوتے ہیں یا آگ کو سجدہ ریز ہوتے ہیں تو مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ تم ان اوقات میں اللہ کے آگے بھی سجدہ ریز مت ہو تاکہ دیکھنے والے کو ایسا نہ لگے کہ کوئی ایک ہی عبادت ہو رہی ہے شاید دونوں کسی ایک ہی چیز کے آگے سجدہ ریز ہیں ہمیں اللہ جن شاہ نے اپنی عظمت کے آگے جو دن کے چوبیس گھنٹے اس کو سجدہ کرنے کی بظاہر اجازت ہونی چاہیے تھی اس کے لیکن مشابت سے منع کرنے کے لیے ان اوقات کو مقروب قرار دے دیا گیا جب اذان کا وقت آیا تھا صحابہ سے پہلے اس طرح ہوا کرتا تھا کہ نماز کا کوئی وقت متعین نہیں تھا اور صحابہ حضور کا انتظار کیا کرتے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے تھے تو صحابہ نماز کے لیے آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اس ظاہر بات ہے کہ نہ گھڑیاں تھی اس زمانے میں تو اذان بھی نہیں تھی ابھی ابھی اذان شروع نہیں ہوئی تھی تو ایک نماز کا وقت تو آپ کو پتا ہے کہ کتنا اس میں اس میں کتنا کتنی جگہ ہوتی ہے کئی گھنٹے ہوتے ہیں ایک نماز کے وقت میں تو صحابہ کو بہت لمبا لمبا انتظار کرنا پڑتا تھا آج کل تو گھڑیاں آ گئی ہیں اور گھڑیوں میں جیسے ہی سیکنڈ کی سوئی زیرو زیرو پر پہنچتی ہے تو لوگ اتنی بےتابی سے کھڑے ہوتے ہیں کہ جیسے اگر ایک سیکنڈ تاخیر ہو گئی تو خدا جانے کیا ہو جائے گا اور پھر نماز کھڑی کرنے میں اتنا شوق ہوتا ہے اور اس کے بعد مسجد کے دروازے پر بیس بیس منٹ گپے لگاتے رہتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر تو اوقات اتنے قیمتی ہیں کہ ایک سیکنڈ امام کے کھڑے ہونے کا بھی انتظار نہیں کرتے بلکہ وہ امام سے پہلے کھڑے ہو کر اگر وہ بےچارہ قسمت کا مارا کوئی دس پندرہ بیس سیکنڈ لیٹ ہو جائے تو آپ دیکھیں ذرا کیسے سارے گھورنا شروع کر دیتے ہیں کہ امام کیوں لیٹ ہوا عمومی مسجد میں ہمارے یہاں تو اللہ کے شکر ہے یہ ماحول نہیں ہے عام مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں وہ بعض مسجدوں میں ان گھڑیوں کے ساتھ ایک آواز بھی لگا دی گئی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ آواز ہوتی ہے تو لگتا ہے سب لوگوں کو کسی مشین نے اچانک یوں کھڑا کر دیا سیدھا, سیدھا سیدھا تو یہ پابندی صرف نماز کی ابتدا کے لیے ہے یعنی وہ جو وقت ہوتا ہے خیر میں کر رہا تھا بیٹھے رہنا چاہیے امام کے کھڑے ہونے کا انتظار آداب میں سے ہے یہ بدتمیزی ہے کسی اس سے پہلے کھڑے ہو کر اس کو گویا اشارہ کرنا کہ وہ اب آگے ہو جائے ٹائم پورا ہو گیا آداب ہے آرام سے بیٹھے رہے امام کھڑا ہو جائے تو اس کے بعد کھڑے کبھی پڑھیں کتابوں کے اندر کہ امامت کے آداب کیے تو اس پہ صحابہ بیٹھے رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تو تشریف لاتے تھے تو نماز ہوتی تھی تو آپ نے فرمایا جو کہ صحابہ کے گھر دور دور تھے اور ان کو بہت زیادہ انتظار کرنا پڑتا تھا تو کوئی چیز ہونی چاہیے جس کے اوپر لوگ جمع ہوا کرے کوئی آواز ہونی چاہیے تو تجاویز مشورہ مانگا صحابہ سے تو جو صحابہ نے مشورے دیے مختلف چیزوں کے آ, کہ اگر ناقوس بجایا جائے آپ نے فرمایا نہیں یہ نسارہ کا طریقہ ہے وہ ناقوس بجاتے ہیں کسی نے کہا کہ نرسنگا بجایا جائے آپ نے کہا نہیں یہ یہود کا طریقہ ہے یہود اس طریقے سے اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتے تو واضح طور پر ان مشوروں کو آپ نے رد فرما دیا جن مشوروں میں یہود یا نصارہ کے طریقے سے نماز کے اوپر بلانے کی کوئی مشابہت قائم ہو رہی تھی پھر اس پر کوئی اس مجلس کے اندر کوئی مشورہ نہیں ہو سکا اور اس کے بعد صحابہ اس آپ سر اصل میں تجویز مانگی تھی اور جو تجاویز پیش کی گئیں وہ قبول نہیں ہوئی یہود و نصارہ کی مشابہت کی وجہ سے تو صحابہ اس فکر کو لے کر اپنے گھروں کو واپس گئے تو ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ اذان دی جا رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو اس نے آ کر کہا حضور کو کہا کہ یار رسول اللہ میں نے خواب میں یوں دیکھا ہے کہ اس طریقے کے ساتھ یہ تو آپ نے فرمایا کہ پڑھو ان کلمات کو کیسے تھے وہ سارے کے سارے ان کو پورا خواب یاد تھا تو کہتے ہیں کہ میں نے تو جب وہ یہ کہنے لگے سنانے لگے تو ان کی تو سیدہ اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی مسجد میں پہنچے اور انہوں نے دیکھا تو حضور کو یہ بات بتا رہے تو عمر فاروق کا یا رسول اللہ خدائی قسم یہی خواب میں نے بھی دیکھا تو آپ نے فرمایا اللہ قلوب کو خیر پر مشورے کے نتیجے میں صحابہ نے اس کو دیے لیکن عرض میں کر رہا تھا کہ الگ رکھا معاملے کو اس سے بھی یہ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 وہ تب یعنی تبدیلی یا طرز حیات اگر بدلے گا تو افکار بدلیں گے خیالات بدلیں گے نظریات بدلیں گے اور ہوتے ہوتے عقائد بدلیں گے اس کے نتیجے بالآخر وہ وہ مرحلہ آ جائے گا کہ جس میں لوگوں کے ہاتھوں سے اپنا مذہب نکل جائے گا اس چیز پر دیکھیں صحابی فرماتے ہیں کہ اور ہے بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر میرے مجھ پر رسول اللّہ صل... رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ و فرعین کہتے رسول اللہ صلی صل اللہ, علی اللہ, صل اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر دو میں نے ایسے لباس پہنا ہوا تھا کہ جس کا رنگ زرد تھا زرد رنگ کے میں نے دو کپڑے پہنے جیسا آپ ایک نیچے تحمند ہوگا اور ایک اوپر چادر ہوگی تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان نہاد من فیا بالکفار یہ کافروں کا لباس ہے لات البس اس کو مت پہلو تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس زمانے کے کچھ رنگ ہوتے تھے تو میں نے سوچا کہ یہ میں دھو دوں اس کو تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں اس کو دھو دوں تو اس کا رنگ چلا جائے گا تو آپ نے فرمایا کہ بل احرک ہوما اس کو جلا دو یہ جو شدت فرمائی آپ نے یہ اس چیز سے چونکہ ابتدائی اسلام تھی اس چیز سے ان کو سختی کے ساتھ منع کرنے سے کہ تمہاری کوئی چیز ان کے ساتھ ابھی اس مرحلے کے اوپر نہ مل دیکھیں لباس کے احکام کے بارے میں یہ بات سمجھ لیں کہ کوئی طے شدہ لباس نہیں ہے شریعت کا یوں کہ کہا جائے کہ وہ چیز بالکل اپنے طور پر ثابت ہے کچھ اس کے موٹے موٹے احکام کھلا ہونا چاہیے اور اس میں جسم کے آزاں واضح نہیں ہونے چاہیے اور سطر اس کے اندر بندے کا پورا ہونا چاہیے اور ایک شب تمام کتابوں میں لکھا میں کہ وہ کفار کا مذہبی لباس نہیں ہونا چاہیے اگر وہ لباس ان کے کسی بھی درجے میں ان کے مذہب کی کوئی کسی اس کو پورا کرتا ہے تو مسلمانوں کو اس ان کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا اور مشابہت کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو من ہو کہ جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا جس کے ساتھ اس کی مشابہت ہوگی جس کے ساتھ وہ ملتا ہوا ہوگا یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے ہمارے معاشرے میں چونکہ آپ حضرات بھی جتنے لوگ یہ وہ موضوعات ہیں جس پہ جو جس کو کہنا چاہیے سب سے زیادہ ناپسندیدہ موضوعات ہیں کیونکہ اس کا مخاطب ہر شخص ہو رہا ہوتا ہے اور کوئی بندہ ہمیں دین کی وہ باتیں پسند آتی ہیں اچھی لگتی ہیں جس میں ہماری تائید ہوتی ہو یہ ہمارا مزاج ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ باتیں بتائی جائیں جس سے ہماری بزرگی مزید ثابت ہو جس سے ہم بالکل ٹھیک ثابت ہو جس سے پتہ چلے کہ ہم بالکل صحیح چل رہے ہیں اور وہی تعبیرات دین کی ٹی وی چینلز کے اوپر بھی پسند کی جاتی ہیں کسی بھی ان پڑھ نیم خاندہ آدھے پڑھے لکھے اور آدھے جاہل آدمی سے دین کی کوئی ایسی تعبیر کوئی سن لے کہ جس سے اس کے کسی عمل کی تائید ہوتی ہو تو سوالات کی ہم پہ بھرمار کر دیتے ہیں کہ جی وہ ہم نے ایک بات رات یہ سنی تھی کہ فلاں دانشور صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ چیز تو اسلام میں نہیں ہے اور ہمیں اتنا مزہ آتا ہے کیونکہ وہ چیز ہماری زندگی میں نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں چلیں جی اگر انہوں نے اس کو اسلام سے بھی نکال دیا پھر تو کام ہی آسان ہو گیا خام ایک بندہ احساس جرم اس کو ہوتا رہتا ہے کہ میری زندگی میں نہیں ہے اور اسلام میں ہے تو وہ اس جرم احساس جرم سے اس کی لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ایسے دین پیش کیا جاتا رہا تو دین کا وہی حال ہوگا جو یہ و نصارہ کے دین کا ہوا تھا یہود و نثارہ سے کیا غلطی ہوئی تھی غلطی ان کے مولویوں سے ہوئی تھی غلطی ان کے مذہبی پیشواؤں سے ہوئی تھی کہ انہوں نے عوام کی پسند کو دین بنا کر پیش کرنا شروع کر دیا تھا جو چیزیں عوام کو پسند ہوتی تھیں جو چیزیں نفسانیت کو پسند ہیں جو چیزیں انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں اس طرح کروں وہ اس کو مذہب بنا کر پیش کر دیتے تھے کہتے تھے اللہ بھی یہی چاہتا ہے لوگ بڑے خوش ہو جاتے تھے کہ چلو جی ہماری اور اللہ کی چاہت تو ایک ہو گئی مسئلہ کوئی نہیں رہا کوئی کوئی پریشانی نہیں رہی یہ کام ان کے مذہبی پیشواؤں نے کیا اللہ پاک نے ان پیشواؤں کے اوپر لعنت فرمائی آسمانوں سے کہ یہ ملعون ترین لوگ ہیں جو مخلوق کی خوشنودی کی پرواہ کرتے ہیں خالق کی خوشنودی کی پرواہ نہیں کرتے جو مخلوق اور خالق کے درمیان واسطہ ہے اور ان کے ذمہ یہ تو تھا کہ یہ خالق کا پیغام لوگوں کو پہنچائیں گے اور بلا کم و پہنچائیں گے کسی کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر پہنچائیں گے اس کی بجائے انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں ڈیمانڈ کیا ہے لوگوں کی جس طرح آج کل کے ٹی وی چینلز ہیں وہ پبلک ڈیمانڈ دیکھتے ہیں لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں لوگ اگر فحشی دیکھنا چاہتے ہیں تو فحشی دکھاؤ لوگ اگر جھوٹ سننا چاہتے ہیں تو جھوٹ سناؤ لوگ اگر جو چیز لوگوں کی پسند ہے وہی چیز ان کو بتائی جاتی ہے کہ یہ چیز بھیج دیں تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ دین بھی اس طرح پیش کیا جائے پبلک ڈیمانڈ کے مطابق جو لوگ چاہیں جو چیز جو موضوعات لوگوں کو اچھے لگیں وہ پیش کیے جائیں جو اور جس طرح کی بات اچھی لگے بدقسمتی کے ساتھ ہر دور میں دین کو ایسے کچھ لوگ ضرور ملتے ہیں جو خواہشات ہیں نفس کی بنیاد پر نفس کی خواہشات کو دیکھتے ہوئے دین کا بیانیہ ترتیب دیتے ہیں اور لوگوں کو اس لیے پسند آتا ہے کہ وہ ہماری پہلے سے چلتی ہوئی عادات کے مطابق ہوتا ہے دیکھیں لوگوں نے یہ کہا کہ نماز جو ہے وہ تو اللہ کو یاد کرنے کا نام ہے یہ جن جن فرقوں کی زندگی سے نماز نکلی ہے وہ کیسے نکلی ہے بہت سے فرقے ایسے ہیں جو اسلام کی طرف منصوب ہیں نماز نہیں ہے ان کے ان کے مذہب میں وہ کیوں نہیں ہے وہ یہ کہا گیا کہ نماز تو اللہ کو یاد کرنے کا نام ہے بیٹھ کر یاد کر لو کھڑے کر کے یاد کر لو صبح یاد کر لو شام یاد کر لو جب وقت میں نہ یاد کر لو تو بس نماز ہو جاتی ہے تو جو نماز نہیں پڑھتے تھے انہوں نے سوچا معاملہ تو بڑا آسان ہو گیا ہم تو خام خواہ ایک گلٹ فیل کرتے تھے خام خواہ ایک ہمیں احساس ہوتا تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے اب تو پتہ تو اب چلا کہ نماز تو اس طرح ضروری نہیں جس طرح یہ لوگ پڑھتے ہیں سارے کے سارے اسی طرح وہ کسی نے کہا کہ پہلے زمانے میں مسلمانوں کے یہاں چونکہ اسلامی کلچر تھا تو مسلمان داڑیاں رکھتے تھے سارے کے سارے اب یہ جملہ لوگوں کو بڑا پسند آیا کسی دانشور نے کہا کہ اسلام داڑھی میں داڑھی اسلام میں ہے اور اسلام داڑھی میں نہیں ہے یوں تو کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز اسلام میں اور اسلام نماز میں نہیں اور حج اسلام میں اور اسلام حج میں نہیں ہے تو یہ اس کو لوگوں نے اس کو ایک وہ بنا لیا اب کہیں پر بھی اس کی اس کی اہمیت کی بات ہو کہ یہ مسلمانوں کی شکل و صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی آپ کو دو مشہور روایت حدیث کی کہ دو قاصد آئے تھے آپ کے پاس اور وہ مسلمان بھی نہیں تھے اور آپ نے جب ان کو دیکھا تو ان کی بڑی بڑی مونچھے تھی اور داڑھیاں انہیں منڈی بھی تھی تو آپ نے چہرہ مبارک دوسری طرف کر کے ان سے کہا کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ یہ شکل بناؤ تم لوگ کس نے تمہیں اس شکل کی ترغیب دی ہے جو تم نے بنائی ہے کہ تھی بڑی بڑی مونچھیں اور داڑھی نہیں تو حالانکہ مسلمان بھی نہیں تھے کسی اور ملک کے قاصد تھے ایک بادشاہ نے بھیجے تھے آپ کے پاس پیغام رسانی کے لیے تو اس کو وہ ایک صاحب کہنے لگے ہمارے ہاں اتنی عجیب و غریب تعویلات جو کام ہم نے نہ کرنا ہو تو کہنے لگے کہ جی داڑھی پرانے زمانے میں اس لیے ہوتی تھی کہ یہ گردن چھپانے کے کام آتی ہے تو چونکہ پہلے تلوار سے لوگ لڑتے تھے تو تلوار میں نشانہ گردن کے لگایا جاتا تھا تو گردن کی پروٹیکشن کے لیے داڑھی رکھی جاتی تھی تاکہ گردن نظر نہ آئے اب تو جی توپ تفنگ اور گولی کا زمانہ ہے تو اب تو اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی یہ فلسفے بھی آپ سنیں مسلمانوں کے باشاء اللہ میں تو حیران رہے کہ اس اس تعویل کے اوپر زندگی میں پہلی دفعہ سنی گئے تو یہ ہمارا مزاج ہے کہ ہمیں شریعت کے احکامات کے لیے ایسی کچی. کوئی چیز کوئی کہہ دے کہ قربانی اسلام میں نہیں ہے یا فرض واجب نہیں ہے سنت ہے ہمیں بڑی پسند آ جاتی ہے کوئی کہہ دے کہ تراوی کی رکعت بیس نہیں ہے کم ہے ہمیں وہ بات بڑی پسند پسند آئے گی آپ غور کریں کہ ہمیں وہ چیز کیوں پسند آتی ہے جو آسان ہوتی ہے یا نہیں کرنی ہوتی کبھی ہم نے مثلا امام مالک کے ہاں تراوی کی رکعت چھتیس ہے کبھی چھتیس پڑھی ہے یہ اگر ہم اتنا شوق ہے مختلف اقوال پہ عمل کرنے کا تو امام مالک کیا 36 ہے تو کبھی 36 کی بھی تو بات چلائے نا کہ جی صرف 20 نہیں 8 کی کیوں چلاتے ہیں اس لیے کہ کم ہے پسند ہے کہ 8 کے بعد گھر بھاگنے کا ہر ایک کا دن چاہتا ہے ابھی کوئی چار والا کال کہیں سے نکل آیا تو آپ دیکھیں ہمارا اجماع اس کے اوپر ہو جائے گا پوری قوم کا تو یہ یہ ہمیں سب کہ ایک, ایک ہے انسان عمل کس کتنے پر کرتا ہے اور کتنے پر نہیں کرتا یہ یہ تو توفیق کی بات ہے اللہ کی عطا ہے ہدایت ہے اللہ کی طرف سے ایک ہے کہ اسلام جیسا آیا ہے ویسا اس کو تسلیم تو کرے یہ تو اولین درجہ ہے کہ جو دین آسمانوں سے جیسے نازل ہوا ہے اور جو قرآن و سنت میں جیسا موجود ہے صحابہ کا طرز جس کے اوپر موجود ہے صحابہ کا اجماج جن چیزوں کے اوپر موجود ہے اس کے آگے سر تسلیم خم تو کرے سرنڈر تو کرے کہ دین یہی ہے میری کوتاہی ہے مجھ سے نہیں ہو پاتا میں نہیں کر پاتا یہ کام مجھ سے نہ ہو سکا یہ کام بجائے اس کے کہ ہم یہ رویہ رکھیں ایسے بندے کو ہدایت ہو جاتی ہے عمر کے کسی نہ کسی مرحلے پر جو شخص پورے دین کو تسلیم کرتا ہے اور اپنے آپ کو کوتاہ اور خطا کار اور گناہ گار سمجھتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہو سکا تو میری کمی ہے ایسے بندے کو عام طور پر موت سے پہلے پہلے ہدایت ہو جاتی ہے لیکن جو شخص دین کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے کہ چونکہ میں عمل نہیں کرتا تو اب کسی طریقے سے میں یہ ثابت کر دوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہی نہیں ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی نہیں ہے تو جو یہ یہ کوشش کرتا ہے یہ گمراہی کا بڑا آخری درجہ ہے اور ایسے بندے کو عام طور پر ہدایت نہیں ہوتی کیونکہ ہدایت تو اس کو ہوگی نا جس میں طلب ہوگی اس کو تو اس چیز کی طلب ہی نہیں رہی وہ تو کہتا ہے یہ چیز دین میں ہی نہیں ہے تو طلب کہاں سے آ گئی اس کو اور جب وہ اس کو طلب ہی نہیں ہوگی تو وہ چیز اس کو نصیب بھی نہیں ہوگی اللہ جاہ رح کا ایک, ایک سنت ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ بے طلبوں کو بھی دیتے ہیں دنیا میں اللہ کا معاملہ یہ ہے کسی کو طلب ہو یا نہ ہو اللہ چل شاہوں کا ایک نظام ہے دنیا لوگوں کو ملتی ہے لیکن دین صرف طلب والوں کو ملتا ہے یہ ایسی بے قیمت چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو انسانوں کے منہ پر تھوپ دے کہ لو تمہارا بھی ہوا چاہے تمہیں چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا تمہارا ہوا کیسے کیسے واقعات ہیں میں تو مجھے تو سب سے زیادہ جو عبرت ہوتی ہے وہ حضور کے چچا ابو طالب کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ سلم کے ساتھ ان کے احسانات دیکھیں اور ان کی کتنی بھلائیاں دیکھیں اور خیرخاہیاں دیکھیں اور آپ کے سر پر ایک صاحبان کی طرح تنے رہے وہ کہ کسی کو آپ کی طرف نہیں بڑھنے دیا لیکن اللہ جل شاہن اتنے بے نیاز ہیں انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان یعنی بھتیجے اور چچا کی جو محبت ہے بھتیجہ ہونے کی وجہ سے جو محبت ہے وہ الگ چیز ہے اور اللہ کی وحدانیت اور محمد الرسول اللہ کی رسالت اس پر ایمان لانا ضروری ہے یعنی اس پر محبت کافی نہیں کہ میرا بھتیجا ہے میرا خون ہے میرے بھائی کی اولاد ہے یہ محبت کافی نہیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ محمد الرسول اللہ ہے یہ اللہ کا رسول ہے اور بھیجا گیا ہے اللہ کی طرف سے اور اس واجب اتنا آتا ہے ہمارے لیے یہ نہیں مانیں گے تو صرف محبت کی یہ جہد کافی نہیں ہوگی کہ میرا خون ہے اور میرے مرحوم بھائی کی اولاد ہے اتنی بات کافی نہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی ہے اس لیے بات وقت ختم ہو گیا میں کچھ چیزیں آپ کو اور پیش کرنی تھی موقع رہا تو آگے کے پیش کریں گے ان چیزوں میں جو میں کہہ رہا تھا کہ جن چیزوں کے اندر بھی جو مذہبی شعائر ہوں کسی اب اس کی تفصیل کا وقت دی رہا اس را اجمال سے بتاتا ہوں کہ جو چیز بھی کسی کے مذہبی تہوار ہوں جس کی پشت پر ان کا کوئی عقیدہ ہو, کہ وہ اس کو اس لیے کرتے ہیں کہ مثلا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن یہ ہوا یا وہ سمجھتے ہیں کہ اس دن یہ ہوا اور مسلمان یہ سمجھتے ہوں کہ وہ چیز مسلمانوں کے عقیدے سے ٹکراتی ہو اس میں مسلمانوں کو شرکت کرنے کی اجازت نہیں اس شرکت کو اس عقیدے کی تائید سمجھا جاتا ہے کہ آپ کی شرکت کا مطلب ہے کہ آپ اس عقیدے میں ان کا ان کو ٹھیک سمجھتے ہیں اور اس لیے ایسے تمام موقعوں کے اوپر اور ایسی تمام چیزوں کے اوپر مسلمانوں کو اپنی اسلامی شناخت اور اسلامی اخلاق کے ساتھ اس کے اس کے اندر کسی بد اخلاقی کی ضرورت نہیں ہوتی نہ اس کے اندر کسی فساد کی ضرورت ہوتی ہے نہ کسی جھگڑے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اپنی اسلامی اعتقاد کے ساتھ آپ مسلمانوں کا کھڑا ہونا ضروری ہے اللہ جل شاہ گرو آپ کو عمل کی توفیق رشیف فرما ہے